اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور ساور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدان کا نام لے کر ضبح کیا گیا تو جو ناچار ہو نائیوں کے خواہش سے کھائے اور نایوں کے ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گنا ناؤ بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے